کتاب <تصالح> البیوع البيع ينعقد بالاجاب والقبول اذا كانا باللف الماضي واذا اوجب احد المتعاقدين الباع فالاعقر بالخيار ان قبل في المجلس وان شاء رد فايوهما قام من المجلس قبل القبول بطل الايجاب بی دیر میں نے اپ کو بتلایا تھا یہ تملیغ کا نام ہے جس میں ایک چیز کا دوسرے کو کیا بنا دیا جاتا ہے مالک اور تملیات کتنی ہیں چار تملی ہیں تملیغلائن بل ایوز یہ کیا کہلاتے ہیں کسی چیز کے ایوز میں دوسرے کو مالک بنانا کسی چیز کا یہ کیا کہلاتا ہے یہ بے کہلاتی ہے اور اگر بغیر ایوس کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے یہ کیا کہلاتا ہے ہا کہلاتا ہے اور اگر کسی دوسرے کو نفع کا کسی چیز کے نفع کا مالک بنایا جائے ایوس کے بدلے تو یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ اور اگر بغیر ایوس کے نفع کا مالک بنایا جائے تو یہ آریت کہلاتا ہے آریت کہلاتا ہے اور بتایا تھا آپ کو کہ بیا کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے ایجاب جو ہے جو شخص پہلے کلام کرے وہ کیا کہلاتا ہے ایجاب کہلاتا ہے اور جو شخص بعد میں کہے, کہے کلام کرے اس کو کیا کہلاتا ہے قبول کہلاتا ہے لہذا ایجاب کرنے والا بائے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کبھی بائے ہو اور کبھی مشتری ہو اور قبول کرنے والا پھر دوسرا ہو جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آئی بھائی مثلا ایک شخص کو آپ اپنی کتاب بیچنے لگے آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی اب پہلے کلام آپ کا ہوا لہذا آپ یہ ایجاب ہوا اور دوسرا کیا کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں نے آپ سے بیس روپے میں کتاب خرید لی یہ کیا کہلائے گا قبول اور اگر پہلے اس نے بات شروع کی تھی اس نے کہا بھائی یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی آپ نے کہا میں نے آپ کو بیچ دی تو اب وہ ایجاب کرنے والا اور آپ کیا ہیں ببو تو جو پہلے کلام کرے بھائی وہ کیا کہلائے گا ایجاب اور ایجاب کا معنی ہے اس بات اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا تو ایجاب بھی چونکہ دوسرے کے لیے کیا ثابت کر دیتا ہے قبول کو دوسرے کے لیے کیا ثابت کرتا ہے قبول کو ثابت کر دیتا ہے اس لیے ایجاب کو ایجاب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کرتا ہے قبول کا دوسرے کے لیے تو کہتے ہیں الب او یا ناخو بل ایجابل بے ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ ایجاب اور قبول جب دونوں ہو جائیں تو بے کیا ہو جائے گی مناقض ہو جائے گی اذا نا بالفاضی جب یہ دونوں کس کے ساتھ ہوں ماضی کے کے لفظ ساتھ ہوں دونوں والا نا سمجھ میں آیا بھائی میں نے بتلایا تھا حال کے سیگے کے ساتھ بھی ہو جائے گی آپ پہلے میں نے کیا سیگا استعمال کیا تھا یا آپ نے دوسرے کو کہا میں نے یہ کتاب آپ کو بیس روپے میں بیچ دی ماضی اور اس نے کیا کہا تھا میں نے آپ سے یہ کتاب بیس روپے میں خرید لی ماضی کے ساتھ لیکن اگر حال کا سیگا استعمال کر لے پھر بھی ہو جائے گی مثلا کیا کہتا ہے آپ نے کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچتا ہوں اور وہ کہتا ہے یہ کتاب میں آپ سے بیس روپے میں حال کے ساتھ بھی بھائی تو بھی بہ ہو جائے گی مولانا بہ کیا ہے تو پھر صاحب کتاب نے صرف ماضی کی قید کیوں لگائی وجہ یہ مالانا کہ عربی کے اندر آپ نے جانتے ہیں بھائی دو قسم کے سیگے ہیں یا ماضی ہے یا مزارے ہے ماضی وہی مزارے جو ہے حال کا بھی معنی اس, اس میں آتا ہے اور استقبال جبکہ اردو میں تو حال کا لیے الگ سیگا ہے مستقبل کے لیے مستقبل میں ہوگا تو اردو میں یوں کہیں گے یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچوں گا سمجھ میں آیا حال میں آئے گا میں بیچتا ہوں اور مستقبل میں آئے گا بیچ اردو میں تو حال اور استقبال الگ الگ ہیں لیکن عربی کے اندر حال اور استقبال کے لیے ایک ہی ہے لہذا اب کوئی شخص وہاں مظاہرے کا سیغہ استعمال کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا مولانا کہ اس کا حال کا ارادہ ہے یا حال کا ارادہ یا مستقبل کا ارادہ ہے اس کا تو لہذا ہاں اگر عربی کے سیگے استعمال کرتا ہے ایک کہتا ہے اپی ہو دوسرا کہتا ہے اشتری بائی اور نیت دونوں کی حال کی ہے پھر بھی بے ہو جائے گی پھر بھی بے کیا ہو جائے گی ہو جائے گی ہاں ماضی ہو پھر تو شک و ہی نہیں ہاں مظہرے کے سیغے ہوں تو پھر کس کے دیکھنا پڑے گا نیت پر دار و مدار ہوگا بھائی اس لیے انہوں نے ماضی کی قید بڑھا دی سمجھ میں آیا دیکھیے مولانا بے کریں گے کتاب میرے سامنے پڑی ہے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچتا ہوں یہ, یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیس روپے میں بیچ دی آپ نے کیا کہا یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی بس مولانا ایجاب و قبول ہوتے ہی بے ہو گئی بے نامی کس چیز کا تھا جا کو قبول ہوا بے ہو گئی بے ہوتے ہی آپ اس کے مالک بن گئے اب میں چاہوں نہ بیچوں نہ دوں نئی شرعن یہ میرے لیے بالکل نہیں صحیح ہوئی بے ہو گئی والا نام سمجھ میں آیا اور بے جب ہو جائے اس کے بعد کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا اب خریدار اس چیز کا مالک بن چکا خریدار کیا ہو چکا ہے مالک بن چکا ہے لیکن اب یہ نہیں فور کتاب اٹھائے چلو اٹھا کر چل پڑے میں مالک بن گیا کتاب کو دو مالک آپ بن گئے لیکن آپ کے ذمہ بھی کیا چیز آ گئی پیسے آ گئے پیسے دو اور کتاب لے جاؤ ہاں وہ پیسے دیتا ہے اور میں کتاب نہیں دیتا نہیں بھئی میرے یہ میرے لیے جائز نہیں ہو کیا, بے کیا ہو چکی ہے منعقد ہو چکی ہے اور وہ اس چیز کا مالک بن چکا ہے لہذا ایک دفعہ جب بے ہو جائے ایجاب و قبول ہو جائیں تو اس کے بعد بیچنے والے کا کی نیت بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا یا خریدار کی نیت بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں لینا چاہتا نہیں آپ کو یہ اختیار نہیں بن یہ ایجاب و قبول سے پہلے سوچنے کی بات تھی اب آپ میں آپ کو کہتا ہوں لاؤ بھائی بیس روپے دو اپنی کتاب لے جاؤ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں میرا ارادہ نہیں ہے لینے کا بھائی کیسے ارادہ نہیں ہے بہ ہو چکی ہے اب آپ اس کے کیا بن چکے ہیں آپ کو بے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ شرعن طریقہ یاد رکھو بے کا لوگ عموماً اس طرح کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں لینی بھائی کیسے نہیں لینی آپ کو کس نے اختیار دیا بھائی سمجھ میں آیا آپس میں دونوں کی رضامندی ہو جائے تو پھر وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک راضی ہے دوسرا نئی راضی تو پھر یہ صحیح نہیں اچھا یہ تھی مولانا آم بے عام اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے لیکن آپ اور میں آج کل جو وجوہات کرتے ہیں وہ یہ بلی بے ہوتی وہ بیع تعاطی کہلاتی ہے بھائی کیا کہلاتی ہے تعاطی تعاطی تا دو نقطوں والے آئین الف تا اور پا یا تعافی بے تاقی بے تعتی تا عملی بیع کو کہتے ہیں اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتے مولانا بیع تعاطی کس کو کہتے ہیں بھائی اس میں ایجاب قبول نہیں بھائی عمل ہوتا ہے بس بھائی آپ دکان پہ گئے دکاندار دکان پر گئے آپ نے چینی کا پیکٹ پڑا ہوا تھا ایک کلو والا آپ نے آرام سے اٹھایا لفافے میں ڈالا اور چینی کے مثلاً ایک کلو کے جتنے پیسے بنتے تھے تیس پینتیس چالیس جتنے بھی بنتے تھے وہ اس کے سامنے رکھے اور اس نے پیسے اٹھا کر اپنے دراز میں ڈال لیے آپ چینی اٹھا کر آ گئے ایجاب ہوا آپ منہ سے کچھ بولے بھائی قبول اس نے کیا نہیں ایجاب و قبول نہیں ہوا لیکن یہ عملی بیاں ہے بھائی سمجھ میں آیا اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا چیز کی قیمت کا پتہ ہے آپ نے چیز اٹھا لی یہ قیمت کا پتہ نہیں بھی آپ نے بس پیسے رکھ دیے بھائی اتنے میں میں نے یہ چیز لے لی وہ رضامند ہے پیسے اٹھا کر رکھ لیے اس نے بس اسے اٹھا کر چیز کو لے لینا آپ کا دوسری چیز کو ایک چیز کو مبیا کو لے لینا اور اس کا پیسوں کو لے لینا معلوم ہو وہ کیا ہے اس پر راضی ہے یہ بھی ہو گئی تو یہ بیات آتی ہے یہ کیا ہے آتی ہے اور ہماری تقریبا ساری بو یہی ہے بھائی بیات آتی سمجھ میں آیا ہم دکان وغیرہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں ایجاب و قبول آپ نے کبھی کیا بھائی نہیں ایجاب و قبول تو بڑا ہی کم ہوگا ہوتا تو ہے لیکن بڑا خلیل ہوتا ہے تو زیادہ تر کون سی بیاہ کرتے ہیں ہم بیا بیا تو کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا أَوْ جَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ اور جب ایجاب کر لے دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک البعبع کا اجاب کر لے فَالْآخَرُ بِالخِيَارِ تو دوسرے کو اختیار ہے ان شَاءَ اگر وہ چاہے قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِن شَاءَ رَدَّهُ اگر چاہے تو قبول کر لے اس مجلس میں اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا بھائی یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی ایجاب آ گیا مولانا ابھی قبول آیا آپ کی طرف سے قبول نہیں آیا لیکن کیا اب آپ کا قبول لازم ہو گیا نہیں آپ کو اختیار ہے آپ کو آپ چاہیں تو کیا کر لیں اس کو قبول کر لیں چاہیں تو کیا کہیں نہیں رد کر نہیں بھائی میں نہیں لیتا سمجھ میں آئی سورت تو قبول کر لیا تو بے ہو گئی رد کر دیا تو ایجاد ختم ہو گیا مولانا ایجاد کیا ہوا ختم ہوا اچھا جب میں نے ایجاد کیا تو آپ کو کس چیز سے اختیار ہے قبول ملح کا کس چیز کا اختیار ہے یہ خیال قبول کہ थियار قبول کہتے ہیں پہلے آپ نے کہا نہیں بھائی نہیں میں نے نہیں لینی پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھائی میں نے چیز آپ سے بیس روپے میں لے لی اب آپ کیا حکم لگائیں گے بے ہو گئی یا نہیں ہوئی نہیں نہیں اب نہیں ہوگی بھائی کے لیے کیا چیزیں چاہیے ایجاب اور قبول میں نے تو ایجاب کر دیا تھا لیکن آپ نے خود ہی میری ایجاب کو کیا کر دیا رد کر نہیں بھائی میں نے نہیں لینی جیسے ہی آپ نے یہ کہا فوراً ایجاب ختم ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی میں نے آپ سے کتاب 20 روپے میں خرید لی اب یہ آپ کی طرف سے ایجاب آیا کیا جاب آ گے کیونکہ اب آپ شروع کرنے والے ہیں بات کو اور اب میری طرف سے کیا ہے اختیار ہے قبول کروں یا قبول کروں سورج سمجھ میں آ تو مجلس کے اندر بھائی مجلس تک اور خیا تو دوسرے کو خیار قبول ہوتا ہے مولانا بے کے اندر کیا ہوتا ہے قبول ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے قبول کرنا چاہے چاہے رد کرنا چاہے اور مجلس تک ہوتا ہے بیچ دی <coughs> نے کوئی جواب نہیں دیا. تین دن بعد میرے پاس آئے میں نے آپ سے وہ کتاب بیس روپے میں خرید لی. جھگڑ رہے ہیں بھائی آپ نے ایجاب کیا تھا میں نے اس کو کوئی رد کیا تھا رد تو نہیں کیا تھا ایجاب آپ کی طرف سے تھا میں اب اس کو قبول کر رہا ہوں بے ہو گئی نہیں بھائی نہیں یہ تو پھر بڑا جھگڑا پڑ جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آپ کو خیال قبول صرف مجلس تک ہے مجلس کے اندر بھائی جب تک ہیں یہاں قبول کرنا قبول کر لو جیسے مجلی سے آپ اٹھیں گے وہ ایجاب خود بخود ختم ہو جائے گا یا میں اٹھوں گا ایجاب خود بخود کیا ہوگا ختم ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو یہ نہیں یہ ایجاب ساری عمر لٹکا ہی رہے گا میرے سار پہ بھائی جب آپ چاہیں قبول کر لیں نہیں مجلس کے اندر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جیسی آپ اٹھے فوراً ایجاب کیا ہو گیا ختم <تصفح> یا میں جس ایجاد کے تھا وہی وہ اٹھ گیا فوراً ایجاد کیا ہو گیا ختم ہو گیا سورج سمجھ اور مجلس کا لفظ آ رہا ہے مالا نا, کتاب میں مجلس کے مجلس سے مجلس نہیں مراد حالت مراد ہے کیا مراد ہے حالت مراد ہے بھائی یہاں ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے بھائی تو ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں ایک نے کہا بھائی یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی دوسرے نے کوئی جواب ہی نہیں دیا لگا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے لگا رہا ہے دو گھنٹے بعد کہتا ہے ہاں بھائی میں نے آپ سے کیا کیا وہ کتاب بیس روپے میں خرید لی نہیں مارا نا پیجا باطل ہو چکا حالت بدل گئی حالت کیسے بدلی بھائی اگر آپ کو چیز خریدنے میں دلچسپی تھی لینی تھی تو اسی وقت لیتے اگر درمیان میں آدمی کوئی ایسا کام کر دے جو اعراض پہ دلالت کرے کس پہ دلالت کرے ایک چیز سے مو موڑ رہا ہے پر توجہ نہیں دے رہا اس کو ضرورت نہیں ہے بھائی تو اعراض آراز پہ کوئی ایسا کھیل کر لے جو اعراض پہ دلالت کرے تو ایجاب کیا ہو جائے گا بات دے. بات دے. مثلا میں نے آپ سے جب کہا تھا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی آپ نے میری بات کی پرواہ نہیں کی بھائی اسے موبائل نکال نے دوست کا نمبر ملایا ٹیلی فون پہ اسے سے گپ شپ ہو رہی ہے بھائی اگر آپ کو پسند ہوتا تو فورن کیا کرتے بے بیگ کو قبول کرتے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا بلکہ کیا شروع کر دیا کسی کے ساتھ معلوم آپ کو سودا پسند نہیں ہے یہ بھائی تو کوئی ایسا کام کر لے جو اعراض پہ دلالت کرے یعنی یہ اس کو پسند نہیں ہے ج بہت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو مجلس سے کیا مراد ہے کوئی ایسا کام کر لے جو کس پہ دلالت کرے راز پر دلالت کرے سمجھ میں آئے ہاں اگر اس کی بجائے آپ یوں کر دے میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیس دی آپ اپنے دوست کے ساتھ اب باتیں کر رہے ہیں لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں اس سے مشورہ کر رہے ہیں بھائی یہ لینی چاہیے کتاب مجھے نہیں لینی چاہیے آپ کا کیا مشورہ ہے وغیرہ اس سے اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی اراض پہ دلالت کر رہا ہے نہیں نہیں یہ تو آپ مشورہ کر رہے ہیں یہ اراض پہ دلالت کوئی اور کام شروع کرتے ہیں تو وہ اراض پہ دلالت کرے گا لیکن اگر اسی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں تو یہ اراض <stress> نہیں ہے <stress> لہذا ابھی قبول ابھی بھی آپ کو ہے بھائی سمجھ میں آ بھائی <stress> اچھا بھائی لہذا دو آدمی چلتے ہوئے بے کرتے ہیں بھائی. آپ اور آپ کا ساتھی چل رہے ہیں بھائی راستے میں چلتے چلتے ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے تھوڑی آگے جا کر کیا کر لیا قبول اب آپ یہ نہ کہیں مجلس بدل رہی ہے ہر ہر قدم پہ کیا ہو رہی ہے جگہ ہماری جگہ بدل رہی ہے یعنی ہر قدم پہ والا کہتا ہے میں نے پانچ قدم دس قدم پیچھے ایجاب کیا تھا تو نے آ کر قبول کیا لہذا کوئی مجھے قبول نہیں ہے نہیں بھائی حالت تو ایک ہی ہے یا نہیں بھائی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ایراس پہ دلالت کرے نہیں بھائی لہذا اب صحیح ہے جی وَإِذَا أحد المتعاقدين جب ایجاب کر دے دو آقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک بے آخر بل قیاری تو دوسرے کو اختیار ہے انشا اگر وہ چاہے قبیلا فل مجلسی قبول کر لے مجلس کے اندر وہی مجلس سے کیا مراد ہے میں نے بتلایا حالت مراد ہے بھئی وہ ان شا آردہ ہو اور اگر چاہے تو اسے رد کر دے اس کو اختیار ہے اور ایجاب کرنے والے کو بھی اختیار اچھا یہ کیا کہلاتا تھا مولانا یہ جو دوسرے کو اختیار ہے قبول کرنے کا یہ کیا کہلاتا ہے اختیار قبول یہ کیا ہے ہے اس کو کس چیز کا اسی طرح جب تک ابھی اس نے قبول نہیں کیا ایجاب کرنے والے کو ایجاب ہے وہ چاہے تو اپنی بات سے پھر سکتا ہے میں نے کیا کہا تھا آپ سے یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی آپ اپنے ساتھی سے بھی مشورہ کر رہے تھے میں نے اچانک کہ نہیں بہ میں کوئی بہن نہیں کرنا چاہتا بس مولانا ایجاب کیا ہو گیا بات کیونکہ ابھی آپ نے قبول ہاں اگر قبول کر لیتے پھر مجھے کوئی اختیار نہیں میں نے تو اپنی بات واپس لی ہے کوئی آپ کی بات کو رد کیا ہے نہیں بھائی تو جب تک دوسرا قبول نہ کر لے ایجاب کرنے والے کو بھی کیا ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے سمجھ میں آئے شریعت کے مسائل میں بڑی آسانی آسان باتیں ہو رہی ہیں مارانا سمجھ میں آئے کوئی مشکل بات نہیں ہے ان شا رد ہو چا اگر چاہے تو اس کو رد کر دے پا ما فام المجل سی پس ان دونوں میں سے جو بھی اٹھ گیا مجلس سے ایجاب کے بعد جو بھی مجلس سے اٹھ گیا قبل القبول قبول سے پہلے بقل الجاب تو ایجاب کیا ہو جائے گا باطل بھائی کیوں باطل کیوں ہوگا کیوں کہ اس کا یہ کھڑا ہو جانا اٹھ جانا یہ اعراض کی دلیل ہے اگر اسے سودا پسند ہوتا تو وہ اٹھتا نہ بلکہ کیا کر لیتا قبول کر لیتا بے پوری کر لیتا فی الب القبول بے او جب حاصل ہو جائے ایجاب اور قبول یعنی جب ایجاب اور قبول دونوں آ جائیں لازیم ال کیا ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے اب کسی ایک کو بھی بیق کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں تو لازم البیع بی لازم ہو جاتی ہے وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اختیار نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں إِلَّا مِن عَيْبٍ او عَدَمِ رُؤِيَةٍ مگر کسی عَيْب سے او کی وجہ سے یا رویتی رؤیت کی وجہ سے نہ دیکھنے کی وجہ سے یاد رکھو مولانا آج کل تو آپ چیز خریدتے ہیں دکاندار جیسی چیز آپ کو دیتا ہے پیسے جیب میں ڈالتا ہے اس کا رویہ بدل جاتا ہے بھائی اب آپ خرابی ہے اس چیز کے اندر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں اس کی نگاہیں ہی بدل جاتی ہیں بھائی چیز واپس نہیں کرتا نہیں بھائی ایسے شریعت کے اندر یاد رکھو آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں اور اس کے اندر پھر آپ کو پتہ لگے اس میں تو یہ خرابی ہے یہ عیب ہے تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ وہ چیز اس شخص کو واپس کریں اپنے پیسے واپس لے لیں یہ جو اختیار شریعت نے عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا دیا یہ خیار عیب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے <تصفح> <تصفح> خیار عیب کہلاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آج کل ہم آ, مسلمانوں میں عجیب مولانا بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کیا حالت آ گئی ہے بھائی آپ نے چیز خرید لی پیسے دے دیے ابھی دکان بھی ہی کھڑے ہیں وہی آپ کو ایپ کا پتہ لگ جائے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ چیز واپس کر لے بھائی یورپ وغیرہ میں امریکہ میں عجیب قانون ہے مولانا وہاں کوئی چیز خرید لیں ایک مہینے تک آپ کو اختیار ہے واپس کرنے کا ایپ کی وجہ سے نہیں ایپ کی وجہ سے تو کر سکتے ہیں واپس ایک مہینہ چیز استعمال کی آپ لے کر لے جا کر واپس کر... بھئی مجھے اپنی چیز نہیں پسند آئی بھائی ایک مہینہ آپ نے استعمال کی ہے بھائی میں نے ایک مہینہ استعمال کیا لیکن مجھے پسند نہیں ہے کوئی خرابی اس میں نہیں کوئی خرابی نہیں ہے مجھے پسند نہیں آئی حکومت کی طرف سے قانون ہے وہ چیز اس کو واپس لینی پڑے چنانچہ وہاں جو بھی کوئی چیز بناتا ہے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آلہ سے اعلیٰ بناؤں اور تاکہ کوئی مجھے واپس نہ کرے کوئی خرابی اس کے اندر کوئی نہ رہ جائے تاکہ کوئی لوگ ورنہ تو مجھے آرام سے واپس کر دیں گے اور یہاں پر یہاں پر کوشش دیکھتے ہیں بھائی چیز چلنے لگ پڑی ہے لوگ لینے لگ پڑے ہیں تو آپ چیز گھٹیا کر دو تاکہ نفع بڑھ جائے اللہ تو شریعت نے بھی اختیار دیا بھائی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کسی سے اور اس میں عیب بھی ملتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ چیز یہ کیا کہلاتا ہے خیار آیت کیا ہے کہار آیت یا اسی طرح مولانا آپ نے کوئی چیز خریدی دی لیکن دیکھی نہیں تھی آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا تھا بھائی میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے بڑی آلہ ہے اس قسم کی ہے اس قسم کی ہے آپ نے اسے ایجاب و قبول کیا بے ہو گئی اچھا بے ہو گئی مولانا اب آپ کو بھی نہیں اختیار اسے بھی لیکن آپ کو ایک اختیار شریعت نے اور دیا ایک تو خیار آیب دیا شریعت نے اگر آئب کوئی پتہ لگ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک خیار رؤیت بھی دیا مولانا رؤیت کا معنی دیکھنا دیکھنا ایک چیز بغیر دیکھے جب کوئی آدمی خرید لیتا ہے شریعت اسے خیار رویت دیتی ہے آپ دیکھنے کے بعد پسند نہیں آئے تو آپ واپس کر وہ کہے گا نہیں بھائی بہ ہو چکی ہے جب قبول ہوا ہے اور قدوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایجاب اور قبول ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے <سؤال> <سؤال> لازم کوئی اس کو کیا فسخ آپ <سؤال> کہیں گے بھئی آگے وہیں پر اگلی سطر میں کیا آیا تھا او من خیاری منخیاری رویت انخیارے رویت دیکھ چیز دیکھی نہ ہو دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو آدمی کیا کر سکتا ہے اسے کوئی <سؤال> عائب نہیں تھا آپ کو بس پسند نہیں آئی بس آپ کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے سورج سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا بے جب لازم ہو جائے تو کسی ایک کو بھی اختیار نہیں ہوتا مگر دو خیار ہیں جو ہر ایک کو حاصل ہوتے ہیں کون سے ایک خیار عیب دوسرا خیار رویت خیار رویت اگر چیز آپ نے بے سے پہلے دیکھی تھی مولانا وہ موٹر سائیکل آپ نے بیس سے ایک دن پہلے دیکھ لی تھی اب وہ خیار رویت نہیں ہے آپ کو اب تو آپ کیا کر چکے اس چیز کو پہلے سے ہی دیکھ, دیکھ, دیکھ, دیکھ, دیکھ چکے ہیں سورہ سمجھ میں کوئی ایسی چیز خریدیں جو آپ نے دیکھی نہیں تھی یا وہ موٹر سائیکل آپ نے سال پہلے دیکھی تھی بھائی اب تو کتنی حالت اس کی بدل گئی ہوگی تو لہذا اگر اسی وقت چیز پہلے دیکھی ہوئی ہے تو پھر خیاار رویت آپ کو نہیں ہے ہاں صرف کیا رہ جائے گا خیارے ایب رہ جائے گا اور اگر وہ چیز پہلے نہیں دیکھی تو پھر کیا جائے گا خیار ایب کے ساتھ ساتھ خیارے رویت بھی آ جائے گا پسند آئے تو لکھ لیں نہ پسند تو واپس کر دیں سورج سمجھ میں آگے اسی طرح یاد رکھو مولانا نا آگے آئے گا خیار شرط بھائی کیا آئے گا خیار شرط, شرط آئے گا بھائی خیال شرط یہ ہے آگے پورا اس کا باب آ جائے گا آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں اس کاروبار کے اندر اب کیا کریں میں خرید لیتا ہوں کہیں بعد میں نقصان نہ اٹھاؤں میرے کسی کام کی نہ ہو تو اس کے لیے پھر مولانا آپ فسخ کا اختیار رکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہے بس تین دن سے زیادہ نہیں یہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ہے تین دن تک ہے آپ نے کوئی مشینری خریدی آپ نے کہا یہ میں نے آپ سے کتنے میں خرید لی ایک لاکھ روپے میں خرید لی اس نے کیا کہا میں نے آپ کو یہ ایک لاکھ روپے میں بھیج دی ایجاب قبول تو ہوا مانا لیکن آپ نے اس سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ بھائی مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کروں گا لہذا مجھے تین دن تک اختیار ہے میں بیک کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں پسخ کر سکتا ہوں یا وہ بیچ رہا ہے آپ کو چیز بیٹھے بیٹھے بات چیت شروع ہوئی اس نے کہا ایک لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں ہے یہ چیز پتا نہیں لاکھ کی میں صحیح دے رہا ہوں آپ کو یا یہ ہو سکتا ہے دو لاکھ کی نہ ہو تو میں تمہیں ایک لاکھ میں بیچتا تو ہوں لیکن میں کیا کروں گا اپنے ساتھیوں سے یہ بیچنے والا کہہ رہا ہے تین دن تک مجھے اختیار ہے میں بے کو کیا کر سکتا ہوں فصف کر سکتا ہوں تو بے کو فصف کرنے کا اختیار بائیں بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی رکھ سکتا ہے اور یہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تین دن تک بس اس سے زیادہ نہیں اور کیا کہلاتا ہے یہ شرط کیا کہلاتا ہے تو کتنی قسم کے خیار یہاں آ گئے ہمارا نام تین قسم کے خیار ایک خیارے شرط بھی ہوا سخت کی وجہ سے بھی بے فص کر سکتا ہے آدمی خیارے کی وجہ سے بھی پسخ کر سکتا ہے اور خیارے رویت کی وجہ سے بھی بے کو پسخ کر سکتا ہے تو تین خیار ہیں مولانا لیکن صاحب قدوری نے صرف دو کیوں ذکر کیے بن اومی روی شرط خیار شرط کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے وجہ یہ مولانا خیار شرط خود لگانا پڑتا ہے خود رکھنا پڑتا ہے خود بخود نہیں آتا جبکہ یہ دونوں چیزیں تو ہر بے میں کیا ہو جاتی ہیں خود بخود آ جاتی ہیں سمجھ میں بات ہے خیار عیب تو خود بخود آ جائے گا اگر چیز نہیں دیکھی ہوئی آپ نے تو خیار روئے خود بخود یعنی ان دونوں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ خیار شرط کی کیا ہوتی ہے سمجھ میں آیا تو ان دونوں میں سے بھی اگر خیار آئب تو ضرور آ جائے گا البتہ خیارے رویت اگر آپ نے چیز دیکھی ہوئی ہے تو پھر نہیں آئے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی کبھی ایسا ہوتا ہے خیارے آئب بھی نہیں آتا والا وہ کیسے دیکھنے سے ایب کا خیال تو باطل نہیں ہوتا چیز دیکھی ہو تو خیار رویت تو باطل ہو گیا آپ چیز بیچنے کے خریدنے کے بعد آپ کو پسند آئے یا ناپسند آئے خیال رویت آپ کو حاصل خیار خیر کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے پھر او ہو نہیں بھائی آپ کو میں ایک چیز بیچ رہا ہوں مثلا موبائل آپ کو بیچ رہا ہوں میں اپنا میں نے آپ کو کہا آپ نے کہا بھائی اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے میں نے کہا بھائی چیز آپ کے سامنے ہے آپ خود اس کو اچھی طرح چیک کر لیں میں بعد میں کسی ایپ کا ذمہ دار نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے تو دیکھو کے وقت ہی میں نے کیا کر دیا تھا ہر عیب سے اپنے آپ کو بری کر دیا تھا کہ میں کسی چیز کا ذمہ دار اور آپ کو واضح لفظوں میں بتا دیا یہ نہیں کہ دل میں رکھا میں ہر عیب سے آپ کو بتا دیے بھائی اچھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں میں کسی آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں اب خیار عیب بھی حاصل نہیں ہوگا خیار شرط تو لگایا ہی نہیں خیار رویت تو ہے ہی نہیں کیونکہ کہ بے سے پہلے آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں اور خیار عیب بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مارانا وہ نہیں حاصل ہوگا سورج سمجھ میں آگے ہوئے تو کہتے ہیں اللہ من آئے بن او آدم روحیت مگر کسی آئے کی وجہ سے یا آدم روحیت کی وجہ سے چلیے بس مولانا حدف المرام اللہ عالم حقیقت الکلام